بسم اللہ الرحمن الرحیم رابط سورت رابطورتفان ظفر اس سورت میں اننا حوصمی العلیم سے مشرقین کے شبہ کا اظہارہ کیا گیا کہ غیر اللہ ہماری پکاریں سنتے ہیں تو اس میں فرمایا ان حوص سمی العلیم سمیع العلیم صرف اللہ کی ذات ہے نیند پہلی صورت یا خرمیں پر صوف یاد عموم سے وعید مشرقین تھی اب اس صورت میں پر تک ویومتات السماوہ و دخواہ و مبین سے وعید مشرقین ہے توحید باری تعالیٰ عنہ خاتمہ اور فاتحہ مشرق ہیں خلاصہ تمہید میں ترغیب دعوی سورت تخویفات دشارات ایک دلیل اکلی برائے توحید آخر میں باللہ السمیر علیم الشیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علم اللہ مہمان طلعہ مہمان طلعہ رب شرالی صدری والی ربی علم یہ حامین کے بارے میں تحقیق ہوئی ہے اللہ عالم ومار تھا لیکن بعض تفصیلوں والے نے لکھا ہے کہ یہ آمین یا اسم اس آزم ہے تعمیر کیا ہے اسم میں آزم ہے اس کو پڑھ لیا کریں بل پتا بلمبین تمہید ما ترغیب ہے قسم ہے کتاب کی جو کہ واضح ہے یا واضح کرنے والی ہے قسم کے اندر جو ہے نا مکس اندیش وہ جو قسم کے لیے دلیل ہوتا ہے بندے کو ہی نہیں ٹھیک کرنے والا ہے یہ مکسمدے جو ہے نا آ کے جواب کرسم کے لیے کیا ہوتا ہے دلیل ہوتا ہے تو جواب قسم یہی یہ ہے انا انجل نہ ہوتی نیل تین جیسے پہلے میں آگے کر چکا ہوں آپ کا مت دلیل ہے تو خود یہ جاد قرآن ہی صداقت قرآن کی کیا ہے دلیل ہے خود قرآن پاک میں غور کرو تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن پاک کیا ہے سچی کتاب ہے بات آدھی سمجھ آ جائی میں جو کہوں کہ مشقی بڑی خوشبو ہے بہترین تو آپ کہیں گے کہ دلیل دو میں کہوں گا دلیل یہ ہے کہ خود مشق کو سو اس کی محک سے پتا چل جائے گا کہ یہ ایک ہے مشک ہے تو خود مشق کی ذات اپنے اوپر دلیل ہی سدا کرتی یا نہیں تو یہی قرآن پاک و ابتدا سے انتہا تک پڑھو غور کرو تو تمہیں اس کی صداقت کا یقین ہو جائے گا اب جو تم پڑھ رہے ہو مانی بتا لے مزے سے تو صداقت کا یقین بڑھ رہا ہے یا نہیں آن؟ آن؟ آن؟ کسی بزرگ نے کہا ہے زم ہر کو جا کے میں نگر رہشم دامن دل میں کشد کے جائی داس میں اپنے محبوب کو اقتدار سے آخر تک دیکھتا ہوں تو اس کے ہر حسن کے اندر ایک کشش آئی جاتی ہے سورج بکرا کو دیکھتا ہوں عجیب حسن ہے آل عمران کو دیکھتا ہوں عجیب حسن ہے ہاں محبوب کے جس جس صورت کو دیکھو ابتدا سے آس کر کششی کشش ہے کشش جا کے میں گرم جائی دیکھوں شما دام دل میں کش کے جائی جا اس کا حسن میں دل, دل کو کھینچ ہے اپنی گرام یہی ہے پران اللہ کے قصم کتاب واضح کی یا واضح کرنے والی انا انض اللہ کی للت مبارکہ کہ عظمت قرآن ہے اور جواب قسم بے شک اتارا ہم نے اس کتاب کو ایسی رات کے اندر جو بابرکت ہے کہ وقت نزول لکھو اور اس, اس رات کے نیچے لکھو للت القدر ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات پوچھا ادھر تو ہے نا مبارک رات مبہ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ مبارک رات کون سی ہے القرآن یہ تصر بازار بازا دوسرے مقام پر تفسیر کر دی کہ انا غلنا پیل کرنا کننا منصری بار برکت رات میں یہاں ہم نے اتارا بھائی اس کی تحقیق یہ ہے ذرا غور پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو تیئیس سال ادھر ہوتا ہے میرے حضرت پر قرآن کتنی مدر گا ادھر ہے برکت و رات میں اترا تو اس کے دو جواب ہیں ایک تو یہ ہے کہ لوح محکوم سے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 تو ایک پہلے آسمان پہ جو خدا کا ظہر ہے بیت العزہ ایک رات کے اندر یک بار بھی آیا پھر بالکدری اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا تو اللہ سے بیت العزہ میں ایک رات کی طرح کون رات نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ حضرت کے اوپر قرآن پاک کے نزول کی ابتدا بھی غار گرا کے اندر جب اس کا پاک بیٹھے ہوئے تھے نا غار گرا کے اندر تو قرآن کا نزول ہوا تو نزول کی ابتدا بھی لہلتوں کا دنیا ہوئی آئی سمئے بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے ربی الاول وہ غلط ہے صحیح بات کیا ہے ہاں جبریل حضرت کے پاس ہے سیلق اور قرآن کی ابتدا سی بھی آپ تفصیل عثمانی دیکھیں روحلمانی دیکھیں یہ کہ سمجھ آ گیا چا جی انا حکمت ہم نے قرآن کیوں نازل کیا بے شک تھے ہم خبردار کرنے والے لوگوں کو خیر و شر سے یہاں منظروں کا معنی فقط ڈرانے والے نہ کہو اس کا معنی کا لکھنا ہے خبردار کرنے والے فقط ڈرانے والے نے تھے ہم خبردار کرنے والے لوگوں کو خیر و شر سے فی ہا یفرف کل امر فضیلت وبرقات لزیرت و برکات لیلت ترک اسی رات کے اندر طے کیا جاتا ہے فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے حکمت والوں کا اسی رات کے اندر طے کیا جاتا ہے یا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 وہی سم علیو ہے سننے والا ہے جاننے والا ہے رب السماوات والا یہ بدل بنے گا میرے ربے کا سے یہ رحمت میر ربے یہ تیرے رب کی طرح سے رحمت ہے وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو اس کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے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 کہ ہر معاملے کا فیصلہ کس رات میں ہوتا ہے شب براہ پندرہ گرا حدیث بعد ہی ایسے ہے حضور نے فرمایا کہ شب براہ کے اندر معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے یعنی لوح ماپو سے اللہ تبارک و تعالی ایک سال کے معاملات لکھوا کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں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 فرشتوں کو ہر ہر شعبے کا فرشتہ ہے یہ تکوینیات کے شعبے ہوتے ہیں تقوینیات کے انبیاء تشریح کے لیے آتے ہیں آکام سید کے لیے تو تقوینیات کے شعبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یہ کام یہ کس رات کے بارے میں ہے شب برات پندرہ کے بارے میں تو ادھر ہے للت البارات تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے جو شب برات کے بارے میں ہے لہذا معاملات کس میں طے ہوتے ہیں اس میں لیکن ہمارے حضرات جو ہیں نا علمائے دیوبند اللہ ان کی روح پہ ہزارہ کروڑ آدمی کے نام کرنا وہ قرآن حدیث کے درمیان تطبیق دیتے ہیں حتی تک برا حدیث کا انکار نہیں کرتے نہ اس کو کمزور کرتے ہیں بنواتے ہیں تطویق یوں دی جا سکتی ہے کہ ان معاملات کی ابتدا تو شب برات میں تو شب برات کب ہوتی ہے پندرہ کی رات ہوتی ہے نا شب شابان ابتدا ان معاملات کی کس سے ہو شب برات اور انتہا کہاں ہو یہ مہینے سے کچھ زائد کام ہے انتہا لائبری ہو جائے تو دونوں معاملات ٹھیک ہو گئے نہیں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 اور محمد اربی بھی کیا سچے رسول لیکن کافر شخص میں پڑے ہوئے ہیں چکوا بلکہ وہ بھی شک کے ہیں کھیل رہے ہیں پر تکیب تخویف دنیاوی بھی تخویف دنیا بھی بہت مکے والوں نے جب حضرت کی تقزیف دی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 مصر والوں پہ کہا کہ سات سال یا یعنی کہا ان کو کہا تو مبترا کر گیا آپ نے دعا یہ مانگی تھی اللہ آئینی علیہم سب کا سب ہے یوسف تو خدا کی قدرت سات سال مکے والوں پہ کہا پہ پڑ گیا ادھر بھی کہا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 ہڈیاں کھائیں مدار کھایا انہوں نے اور جب کہا تو نا بارش نہیں ہوتی گرد و غبار اڑی رہتی ہے تو آپ یہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو کیا معلوم ہوتا ہے اور دھواں معلوم ہوتا ہے یہ تجربہ ہے تو اسی دھوئے کا لے کر ہے عذاب جو آیا گا کہا تھا تو اسی دھویں کا لے کر رہا ہے ہم اس سے معمول کرتے ہیں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 کہ لائے گا آسمان دھوں سر جو کہ ڈھانک لے گا لوگوں کو خاضہ عذاب العلیون معصوم ہے جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے یہ عذاب ہے دردناک ربا نقش فن رذاب معاہدہ مشرقی معاہدہ کریں گے اے ہمارے پروردگار دور کر ہم سے عذاب کو بے شک ایمان لائیں گے اللہ نے فرمایا انا لحم و کیوں کر ہوگی ان کو نصیحت پکڑنی حالانکہ کے آ گیا ان کے پاس رسول مبین واض رسول بین و رسالہ پھر پھرتے رہے اس سے اور کہتے رہے یہ تو معلم ہے اور مجنون ہے معلومانا پہلے پڑھے جو اللہ محبت پڑھ چکے ہو نا کہ اس کو بچر سکھاتے ہیں قرآن یہ سکھلایا ہوا ہے یول بچر اللہ نے فرمایا ہم دور کرنے والے ہیں آزاد کو تھوڑی مدت کچھ مدت کے لیے دور کر دیتے ہیں پھر بدر میں پکڑیں گے ان کو بے شک تم لوٹو گے ترب حالت پہلے کے یوم نب تشل بت شتل کبرا جس دن کے پکڑیں گے ہم پکڑ سخت اے نیچے لکھو بادر میں یا قیامت میں بعد میں پکڑے گئے مکان بادر میں جس دن پکڑیں گے ہم پکڑ سخت اندا منتقل بے شک ہم بدلا لیں گے ہم نے اس دفان کو کس میں محمول کیا ہے بھی؟ یہی جو کاحت والا دفان تھا کیا حضرت ابن مسعود زور شور سے کہتے ہیں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 تو قیامت کے قریب وہی وہ اسی مادے میں تحلیل ہو جائے گا آسمان پھر وہ دھواں پھیل جائے گا سو دنیا میں کیا پھیل جائے گا دوں جھواں اور چالیس دن رہے گا وہ دھواں جو نیک آدمی ہوں گے نا ان کے لیے بمن ملے زکام سے ہوگا لیکن جو برے ہیں اس دوں سے بے ہوش ہو جائیں گے اتنا خطرناک دھواں ہوگا چالیس دن رہے گا بعض حضرات کوئی دعا مراد دیتا ہے ہم نے پہلے پہ محمود دیا وہ بھی صحیح ہے والنا قبل ہم کون فراؤں نمونہ تخریف دنیا بھی یقینی بات ہے کہ آزمایا ہم نے ان سے پہلے مکے والوں سے پہلے کون فراؤں اور آیا ان کے پاس رسول معزز کریم بمان فقال الحم ان ادو سے پہلے کا مقدر ہے فقال الحم فرمایا ان کو یہ کہ حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندے تو کون سے بندے حوالے کر دو منیش بھائی تحریک آزادی چلائی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 تو پھر میں خدا پہ بھی سرکشی نہ کرو توحید کے پیر بن جاؤ یہ دوسرا مطالبہ ہے بے شک میں پیش کرتا ہوں تم کو سلطان مبین موجہ بالکل واضح موجے دکھا دیے تو بائی اس تو بے جب حضرت موس علیہ السلام نے یہی بات کہی تو آپ نے اگلے دن پڑھا تھا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 تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو رجم کی پتھر مارنے کی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور بے شک میں پناہ حاصل کرتا ہوں ساتھ رب اپنے کے اور رفت ماریں اس بات سے کہ راجم کرو تم مجھے اور اگر نہیں ایمان لاتے تم واسطے میرے تو علاحدہ ہو جاؤ پاسا ضرور مجھ سے ہو جاؤ مجھے ایزا تو نہ دو نا پدار بہو دعائے موسا اور دعا کی موسا نے اپنے رب سے کہ بے شک یہ لوگ ہیں مجرب سمجھتے نہیں فسر بے اس سے پہلے عبارت معذوف ہے کہ فقا اللہ عجابت دعا ہے اور عبارت کا معذوف ہے اللہ نے فرمایا عصر ب عباد لہ لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت اجابت دعا تجویز خداوندی بے شک تمہارا تاپ ہوگا میرے بندوں کو لے چل تمہارا تاپ ہوگا لیکن آگے آئے گا بہرے کلزم سمندر وہاں تم نے آسا مارنا ہے بارہ راستے ہوئے خوش جب تم ان سے عبور کرو نا پار چلے جاؤ تو پھر یہ دعا نہ کرنا کہ یہ راستے آپس میں مل جائے نہیں ان کو خشک رہنے دینا راستوں کو کیونکہ تمہارا دشمن پیچھے آئے گا اور اس کو کیا کریں گے اب آپ کہیں گے آخر راستے ہوئے تو آئے گا یہی ہے وکروں کے باہر رہوا اور رہنے دینا سمندر کو خوش سمندر کو خشک رہنے دینا یہ دعا نگنا کہ سمندر کا پانی پھر مل جائے اور رہنے دینا سمندر خوش کیوں بے شک یہ فراؤن والے ایسا لشکر ہوں گے جو غرق ہو کے رہیں گے کم طرف من جنات انجان مجرلی آخر فراؤن والوں نے پیچھا کیا اجمال ہے اس میں ادھر قصے میں بہت اجمال ہے پیچھا کیا غرق ہو گئے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 الامر امر یہ معاملہ اسی طرح ہے یقیناً کہ کزالق تاکید کے لیے لایا جاتا ہے یہ معاملہ یقیناً اسی طرح ہے وہ اور سنا اور وارث کر دیا ہم نے ان کی جائیداد کا دوسری قوم ہو اب دوسری قوم کون سی ہے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں قرآن دوسرے مقام کو کہتا ہے اور سنا بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل وارث ہو گئے تو میں پہلے کئی دفعہ اب کر چکا ہوں کہ مور کا کہتے ہیں کہ موسا اور اس کی قوم مصر واپس نہیں آئے ہم کہتے ہیں کہ واپس آگئے مفسرین سب کہتے ہیں واپس آگئے گئے قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے فَمَا بَقَتْ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 صاحب جمالی و منی سید البشر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ